کیا آپ لوگ اس بات پہ كنونسڈ ہو چکے ہیں کہ ایک کامیاب زندگی جو ہے وہ صرف اور صرف خدا سے تعلق کی بنا پر جنریٹ ہو سکتی ہے اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ان ایویٹیبل ہیں کہ ہم قرآن اور قرآن معرف سے حتی الامكان قریب ہوں اس بات میں عملاً کسی کو, کو کوئی شک تو نہیں باقی ہے یعنی آمالان میں تھیوریٹیکل کی بات نہیں کر رہا ہوں تھیوریٹیکلی بہت سے لوگ بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں لیکن تھیوریٹیکل انڈرسٹینڈنگ کی اتنی ورتھ ہوتی نہیں ہے یعنی یہ بات اب کلیئر ہو چکی ہے بالکل کیوں میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم لوگ اپنی زندگی میں مسلسل مسائل کا شکار ہیں یہ خدا نے ویسے ہی فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو لقت خلق نل انسان افیق یا یا یوہل انسان ان نقا کا دخن الرب کا قداقی کہ انسان تو رنج پہ رنج اٹھاتا جائے گا یہاں تک کہ اپنے رب سے ملاقات کرے تو یہ زندگی مطلب لیسٹ وتھ پرابلمز ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ یہاں پر اس زندگی میں انسان رہے اور پرابلمز سے بچ کے رہے لیکن ایون مومنین کے ساتھ بھی جو چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ اپنی پرابلمس کا سلوشن تعلق با خدا میں نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے میری بات کا مطلب سمجھ رہے ہیں یعنی مومنین بھی اپنے مسائل کا حل اس چیز میں نہیں تلاش کرتے کہ میرے خدا سے تعلق میں کوئی کمزوری ہے جس کی وجہ سے میں پرابلم کا شکار ہوں یہ بات اب اور کریں کہ ذہنوں میں نہیں آ رہی ہوتی یعنی جیسے ہمارے پاس ابھی یہاں پہ آسٹریلیا میں جس مسئلے کو میں سب سے زیادہ سنتا اور دیکھتا رہا ہوں وہ بچوں کا مسئلہ ہے جوانوں کا مسئلہ ہے یعنی ہر ایک اس کو لے کے بیٹھا ہوتا ہے ڈسکس کر رہا ہوتا ہے کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ لیکن میں نے کسی ایک شخص کو بھی اس حوالے سے بات کرتے ہوئے نہیں سنا کہ اگر ہم خدا کے حکم پر مضبوطی سے پابند رہنے کی کوشش کریں اگر ہم خدا کی مرضی اور رضا کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں تو انشاءاللہ ہمارے تمام مسائل انکلوڈنگ دس ون سالو ہو جائیں گے یہ میں نے نہیں دیکھا کسی کو بھی اور میں اسی لیے یہ سوال کر رہا ہوں کہ جو دین ہے نا جو رسول خدا ہیں انہوں نے یہی بات سمجھائی ہے انبیاء کی تعلیمات اور دیگر تمام ہے کیونکہ علماء ہر قسم کے موجود ہیں لیکن جو وہی الٰہی ہے اس کا پیغام ہی یہی ہے وہی ربانی کا پیغام ہی یہی ہے کہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اس زندگانی سے جب جانے لگے تو سخی بن کے جائیں شوجا بن کے جائیں عالم بن کے جائیں نمازیں پوری کر کے جائیں لوگ کے حقوق ادا کر کے جائیں اخلاق والے بن کے جائیں صابر بن کے جائیں ظاہر بن کے جائیں متقی بن کے جائیں یہ ہمارے اختیار میں یا اس کے مخالف میں جتنی برائیاں وہ برے بن کے جائیں برے بننے کے لیے ضرورت نہیں ہے مادیس خود بخود انسان کو مادری زندگانی مصروف کرے کہ آئے واقعی نہیں پچاس ساٹھ سال کی زندگانی اس قدر اہمیت ہے کہ انسان اس میں اتنی کوشش کرے کہ اپنے نفس کو بنائے اور جو نقیہ بیان کیا گیا وہ یہی بیان کیا گیا کہ جو اپنے نفس کو یہاں بنا لیا یہی زندگانی تمہاری ہے اور یہی زندگانی ہمیشہ میں رہنے والی یعنی اس کے بعد پھر کوئی موقع نہیں ہے کہ انسان سپلیمنٹری دے سکے انسان دوبارہ امتحان میں شرکت کر سکے دوبارہ نمبر بڑھا سکے ایسے یعنی کوئی چیز نہیں ہے قیاصرت کے ساتھ نجی اللہ کے نصیحتیں بھری ہوئی ہیں کہ کوئی اور چانس نہیں ہے اس قدر عظیم میں یہ زندگانی کہ اسی زندگانی میں جو کچھ ہمیں بنانا ہے بنا لیا اور اس کے بعد کوئی چیز بھی نہیں ہے یہی ہم اگر میں عالم و آبد و متقی و شجا و سخی و, و فلاں ہوں تو یہ دائمی زندگانی میری ہے اگر میں ظالم و بد و گھٹیا ہوں تو دائمی زندگانی ہو سکتا ہے کہ برے جو ہیں ان کے لیے مغفرت کی امکانات ہیں بہت سے راستے خدا نے مغفرت کے رکھے ہیں لیکن بہرحال اس چیز کا تو کوئی راستہ نہیں ہے کہ انسان میں جو کامالات نہیں وہ کمالات حاصل نہیں کر سکتا جو وہی الہی ہے اس کا پیغام ہی یہی ہے وہی ربانی کا پیغام ہی ہے یہ